الحمد اللہ جامع سرمدی میں سید جنا علی اللہ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمِ غلم دیا الشریف العین کہ ہم جب قربانی کا جانور خریدیں تو اس کی آنکھیں اور کان اچھی طرح سے دیکھیں عام طور پہ آنکھوں اور کان میں کوئی نہ کوئی نفس ہوتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں اور کان خوب اچھی طرح سے دیکھنے کا حکم دیا سن نبی داود اور سنن نسائی میں سیدنا برائے بن آصف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ اس طرح اشارہ کیا اور فنگایا اور بحنوں کی اضاف کی چار قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں چار قسم کے جانور قربان کرنا جائز نہیں العوراء الگا کانا جس کا کانا پان واضح ہو مطلب کہ معمولی تھوڑا سا اگر کانا پان ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جس کا کانا پان واضح ہو وہ جانور نہیں ہوا ولن تو بہ گن بیمار جس کی بیماری واضح ہو مطلب کہ تھوڑا سا بیمار ہے اگر ہلکی پھلکی کوئی بیماری ہے جانور کی تو کوئی حرج نہیں زیادہ واضح بیماری نہ ہو وا بن انجوہا بگل لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو مطلب کہ اگر جانور کو غور سے دیکھیں تو چلتے ہوئے کو پھر محسوس ہو کے تھوڑا تھوڑا یہ لنگڑا کے چلتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں جو چلتا ہوا واضح لنگڑا کا نظر آئے وہ جانور نہیں کرنا ولطیرہ تو نتی اور ایسا بوڑھا لاگر کمزور جانور جس کی ہڈیوں کا گودا مکھ ختم ہو جائے یہ نہیں کرنا یہ چار جانور کانا لنگڑا بیمار اور انتہائی بوڑھا جب یہ عیب زیادہ بڑھ جائیں مسلم کانے جانور کی قربانی سے منع کیا ہے تو اندھے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں لنگڑے جانور کی قربانی سے منع کیا ہے تو جو جانور چلنے سے ہی آ ہے چل ہی نہیں سکتا اس کی بھی قربانی نہیں ہاں جتنی مقدار بتائی ہے اس سے کم ہو عیب تو پھر حرج ہوئی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ترمضی میں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا اَن يُضَحَّ بِأَعْدَ بِالْقَرْنِ وَالْأُذُنِ کہ ہم سینگ ٹوٹے کان کٹے جانور کی قربانی کریں سینگ ٹوٹے کان کٹے جانور کی قربانی سے بھی منع کیا یہ پل ملا کے چھے باتیں ہو گئے سینگ ٹوٹا گانا جس کا کانا پن واز ہو بیمار جس کی بیماری واضح ہو لنگڑا جس کا لنگڑا پن باز ہو اور لاغر کمزور انتہائی بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں کی مکش گود ختم ہو جائے یہ قربان کرنا منع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ان ایبوں والے جانور نہ خریدو قربانی کے لیے بلکہ فرمایا کہ یہ عیب ہوں تو جانور قربان نہ کرو مطلب کہ قربان کرنے تک جانور ان ایبوں سے پاک ہو جب جانور کی قربانی کرنی ہے اس وقت ان میں یہ عیب موجود نہ ہو اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کے عیب ہوتے ہیں جانور میں شریعت نے ان سے منع نہیں کیا مثال کے طور پر جانور کی ڈوم کٹ گئی ڈوم کٹا جانور شریعت نے اس کی قربانی سے منع نہیں کیا اسی طرح خسی جانور اس کی قربانی سے بھی شریعت نے منع نہیں کیا اسی طرح جانور کبھی زخمی ہو جاتا ہے جانوروں کو عادت ہوتی ہے دیواروں کے ساتھ بچنے کی وہ کھال اس کی تھوڑی سی چھل جاتی ہے کوئی عرض نہیں شریعت نے اس کو عیب شمار ہی نہیں کیا جس چیز کو شریعت نے عیب قرار دیا ہے قربانی کے وقت وہ عیب نہیں ہونا چاہیے آپ نے خریدا جانور بالکل صحیح سلامت اس کے بعد کوئی عیب پیدا ہو گیا مثلاً بکروں کی عادت ہوتی ہے شرارتیں کرنے کی چھلانگیں لگانے کی چھلانگ لگائی ٹانگ ٹوٹ گئی مثلاً اب وہ قربانی کے قابل نہیں اب اس کے بعد دو ہی ٹوٹتے یا تو آپ کے پاس مزید قربانی خریدنے کی طاقت ہے یا نہیں اگر مزید قربانی خریدنے کی طاقت ہے تو آپ پہ قربانی فرض ہے جانور اور خریدیں قربانی کریں اور اگر اور جانور خریدنے کی طاقت نہیں تو پھر قربانی فرض ہی نہیں ایک مرتبہ طاقت تھی آپ نے جانور لے لیا وہ اب عیدار ہو گیا ہے قربانی پہ نہیں لگتا اس کے بعد مزید خریدنے کی آپ کے پاس قوت و طاقت نہیں قربانی کا خریدا طاقت ہو گیا اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں یہ عید قربانی کے وقت نہیں ہونے چاہیے مسند احمد کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں نے قربانی کا جانور خریدا اور آیا اس کی چکی کاٹ کے لے گیا اس نے کاٹنی نے نے بھیڑیے اب میں کیا کروں اب نے کہا کے قربان کر لیا تو اس سے دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیں قربانی خریدنے کے بعد اس میں عید پیدا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی کر پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت ذہی ہے اس کے اندر شریک بن عبداللہ قاضی صاحب وہ مختلط ہیں اور بھی کچھ علطیں ہیں حدیث کی سند میں دوسری بات اگر ہم اس حدیث کو صحیح مان بھی لیں تو دوم کٹے کی قربانی کرنے سے تو شریعت نے منع ہی نہیں کیا یا تو کوئی ایسا ایب پیدا ہوا ہوتا جس سے شریعت نے منع کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ٹھیک ہے رکھا پھر مسئلہ نکلتا تھا لیکن اب مسئلہ ثابت ہی نہیں ہوتا ڈوم کٹے کی قربانی سے منع ہی نہیں کیا ہاں جانور لنگڑا ہو جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چال نہیں سکتا چلو چلے قربانی کے لیے خریدا ہے لہٰذا کر لے پھر تو یہ بات ٹھیک ہوگی لیکن ایسا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایبوں والے جانور کو قربان کرنے سے منع تو قربانی تک یہ ایب جانور میں پیدا نہیں ہونے چاہیے جو شریعت نے مناتی نہ لنگڑا پن نہ کانا نہ واضح بیماری نہ جانور انتہائی برا اور کمزور ہو نہ اس کے کان کٹے ہوں نہ سینگ ٹوٹا ہو اچھا آگب کہتے ہیں اس جانور کو جس کے سینگ کی نیچے والی جو ہڈی ہوتی ہے گلی وہ ٹوٹے اوپر کا جو خول ہے کالا وہ بے شک سارا اتر جائے یا وہ ٹوٹ جائے جانور آگب نہیں اس کی قربانی ہو جائے گی قربانی پہ وہ جانور نہیں لگے گا جس کے سینگ کی نیچے والی ہڈی جس کو گلی بوجھ وہ جب تک سلامت ہے جانور قربانی پہ لگے جب وہ خراب ہو گئی وہ ٹوٹ گئی پھر جانور قربانی پہ نہیں لگے کئی لوگ ایسے ہیں وہ جانور کو شروع میں ہی وہ سینگ اس کے کاٹ کے اور اوپر کوئی چیز ڈال کے جلا دیتے ہیں تو یہ جانور بھی قربانی کے قابل نہیں اس کو وہ کونا بنانے کے لیے خود سینگ کاٹ کے اور اوپر سے وہ کچھ تعداد وغیرہ یہ طرح کی چیز لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے سینگ نہ کرے شریعت نے منع کیا اس سے ایسے جانور کی قربانی نہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق توقیق دے ہمارے اللہ تعالیٰ